يسلم على المسلم ست بالمعلوف يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض ويشهده إذا مات وينصحه إذا استنسحه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى ثانه وسحبه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروفة وانهوا عن المنكر أو ليشكن الله أن يعمكم الله بعقاب من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها من يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغير ثم لا يغيرون ثم لا يغيرون إلا عمهم الله تعالى بعقاب من او قال صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اور ساتھیوں اور علماء محکر میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر بات کروں گا اس کے بعد جو ہماری پشتوں کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے حضرت مولانا صاحب نے ان کو وقت دیا تو ان کے ساتھ کچھ بات چیت نیچے والی منزل میں کروں گا اور مولانا محسن صاحب جو میرے ساتھی ہیں میرے ساتھ آئے ہیں وہ انشاءاللہ بات پوری فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جمع فرمایا اور نماز پڑھنے کی تو عطا فرمائی نماز اتنی بڑی نعمت ہے کہ چار اماموں میں سے ایک امام امام احمد ابراہمبل رحم اللہ کا مطلب یہ ہے جو کست نماز چھوڑے گا وہ مسلمان ہی نہیں نماز اتنی شان والی عبادت ہے ہاں تین امام امام ببو حریفہ امام مالک امام شافی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کست نہ پڑے کافر تو نہیں لیکن بہت بڑا گناہ گار ہے اور دیکھیے میرے بھائیوں اگر کسی بادشاہ کی طرف سے آدمی کو تحفہ ملے اس تحفے کو اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ کو لٹکا کر وہ تو نوازوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا یہ بادشاہ کا تحفہ ہے یہ بادشاہ کا سرٹیفکیٹ ہے سوچنا چاہیے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم و شان پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا یہ ہدیا دیا اب اس کو ہم قبول نہ کریں یا اس میں سستی کریں یا اس کے میں تاخیر اور دیر کر دیں یا اس میں ہم جلدی کریں جلدی جلدی نماز پڑھ لیں یا بے حدیث میں آتا ہے مرغی چونچ لگاتی رہتی ہے اسی طرح ہم جلدی جلدی سجا یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے حدیے اور تحفے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بد سلوکی کی اور دیکھیں اللہ تبار و تعالیٰ نے انسان کو پانچ طاقت ہی دی ہیں قوت ذائقہ چکنے والی طاقت قوت لامے سا ہاتھ لگاتا ہے اور اس سے معلوم کرتا ہے کیا چیز ہے سخت ہے نرم ہے اور ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یہ دوسری قوت تیسری قوت ہے قوت شام وہ سونگتا رہتا ہے بدبو ہے خوشبو ہے خوشبو کس طرح ہے کس چیز کی خوشبو ہے چوتھی قوت طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے قوت باصرہ دیکھتا ہے کتنی کتنی بڑی نعمت ہے اگر قوت باصرہ آنکھوں کی اور دیکھنے کی طاقت نہ ہو طاقت ہو نعمت ہے نہ ہو کتنی بڑی مصیبت ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی اور پانچویں قوت اللہ تعالیٰ نے قوت سامعہ میں آیا سنتا انسان سنتا ہے حرب لوگ صبح کھانا کھاتے تھے اور عصل کے وقت کھانا کھاتے تھے پھر پوری رات کچھ نہیں کھاتے تھے ہماری طرح نہیں تھے کہ ہر وقت جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ایسے نہیں صبح جب اٹھتے تھے جب آدمی صبح اٹھتا ہے اور ہونا بھی چاہیے دو وقت کا کھانا دو وقت کا کھانا آدمی کھائے صحت بہترین رہتی ہے لیکن ہم نے زیادتی کیا ہے اس کے اندر قسم قسم کے کھانے ہم نے نکالے جب آدمی صبح اٹھتا ہے اور اس نے عصر کے وقت کھانا کھایا ہو یا عصر سے پہلے تو اس کو بھوک لگتی ہے جب بھوک لگتی ہے وہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ تعالی فرماتے تم کو کھوڑے کھوڑوں کی ٹاپ رون لے پھر بھی صبح کی سنتوں کو مچھوڑا تم کو کچر دے پھر بھی مچھو. لے کر فرض دو ہے اس وقت آدمی جو اللہ تعالی نے قوت ذائقہ عطا فرمائی ہے وہ قوت ذائقہ یعنی چکنی کی قوت جس کے ذریعے سے آدمی معلوم کرتا ہے کہ یہ مزیدار چیز ہے یا بے مزہ ہے مزیدار ہے یا بد مزہ ہے اس میں دو نعمتیں ہیں معلوم کرتا ہے یہ مزیدار چیز ہے یا بے مزہ ہے اللہ نے ایک میں دو نعمتی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو رکھا فرض نماز اس نعمت کا شکر ادا کروں اور تم کو اللہ تعالی نے صبح اٹھایا مرنے کے بعد اس لیے کہ موت مرنے کے برابر ہے صبح اٹھنا اور صبح جاگنا یہ زندگی کے برابر ہے اس لیے نعمت ادا اس نعمت کی شکریہ ادا کرو تو دو رکعت فرض ہم پڑھتے ہیں اب اگر ہم نہ پڑھے تو گوئے کہ ہم نے اللہ تعالی کی نعمت کی شکریہ ادا نہیں کیا پھر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے دن کو لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں گھومتے ہیں تاجر بھی ہاتھ لگاتا ہے جو بزنس مین ہوتا ہے کاشکار بھی ہاتھ لگاتا ہے مزدور بھی ہاتھ لگاتا ہے جو ہاتھ لگاتا ہے پاؤں لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت نا بسا مس کرنے کی طاقت ہاتھ لگانے کی اس میں اللہ تعالی نے چار نعمتیں رکھی ہیں ہم ہاتھ پاؤں سے معلوم کر سکتے ہیں یہ چیز سخت ہے یا نرم ٹھنڈی ہے یا گرم چار نعمتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظہر کی چار رکعتیں فرض کر دی ہے سنت تو اپنی جگہ ہے سنت کو تو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن فرض چار ہے ہاں سفر پر جائیں گے صرف فرض پڑو سنت کو چھوڑ دیں پھر جب دس عصر کا وقت ہوتا ہے عصر کے وقت جہاں گرمی کا موسم ہو اکثر جگہوں پر ہر جگہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی طرح نہیں ہوتا نیوزی لینڈ اور بعض علاقوں کی طرح کی گرمی میں بھی سردی ہوتی ہے اکثر جگہوں میں تو گرمی میں گرمی سردی میں سردی سردی کے موسم میں بھی گرمی ہوتی ہے اکثر تو اس وقت عصر کے وقت گرمی کم ہو جاتی ہے عام لوگ سیر سیاحت کے لیے نکلتے ہیں کہتے ہیں چلو چکر لگاتے ہیں اور عصر کے وقت ہم گھومیں گے جس وقت وہ چلتے پھرتے ہیں تو عصر کے وقت خوشبو بہترین ہوا چلتی ہے نرم نرم ہوا چلتی ہے گرمی کے موسم میں اس وقت آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ناک کی قوت ادا فرمائی ہے یعنی ناک کے ذریعے سے وہ محسوس کرتا ہے چاروں طرف سے ہوا چلتی ہے سامنے سے ہو پیچھے سے ہو آگے سے ہو پیچھے سے ہو دائیں طرف سے ہو بائیں طرف چاروں طرف کی ہوا وہ محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کتنی بڑی نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے ایک نعمت کے اندر چار نعمتیں ہیں چاروں طرف سے میں ہوا کو محسوس کر رہا ہوں ہوا کو لے رہا ہوں اکسیجن کو لے رہا ہوں اس لیے جب چار نعمتیں اس میں رکھی گئی ہیں تو فیصل کی اللہ تعالی نے چار رکتیں رکھی مغرب کا وقت ہوتا ہے ذرا اندھیرا چھا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت آدمی اندھیرے میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا جب تک روشنی نہ ہو اس وقت اللہ تعالی کی تین نعمتیں اس کو یاد آتی ہیں اس لیے کہ آنکھ سے آدمی سامنے دیکھ سکتا ہے دائیں طرف دیکھ سکتا ہے بائیں طرف دیکھ سکتا ہے پیچھے نہیں دیکھ سکتا جب تک اباؤٹ ہو جائے یا اللہ تو نے تو تین نعمتیں عطا فرمائی ہیں آنکھوں سے میں سامنے بھی دیکھ سکتا ہوں دائیں طرف بھی دیکھ سکتا ہوں بائیں طرف بھی دیکھ سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مغرب کی تین رکتیں رکھی ہیں فرض اور سنت تو اپنی جگہ ہے پڑھنا چاہیے ضروری ہے پھر جب عشاء کا وقت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھتے تھے اور اتنی دیر سے پڑھتے تھے کہ لوگوں کی آبادی خاموش ہو جاتی تھی جب لوگوں کی آبادی خاموش ہو گئی تو اس وقت آدمی سوچتا ہے یا اللہ قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہم سن سکتے ہیں آگے سے آواز ہو یا پیچھے سے ہو دائیں سے بھی ہو یا بائیں ہو چاروں طرف اس میں اللہ تعالیٰ نے چار نعمتیں رکھی ہیں اس لیے پیشہ کی ہم چار رکعت فرض پڑھتے ہیں ترقلی جگہ ضروری ہے لیکن فرشٹار ہے تو میرے بھائیوں نماز اللہ تبار تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے نماز کو کسی وقت کسی طرح بچھوڑ جماعت ضروری ہے جماعت نہ ہو جائے تو اکیلے نماز پڑھو مگر پڑھو اور نماز کی عادت اور دین پر چلنے کی عادت تب پیدا ہوگی جب آدمی اس کی پریکٹس کرے اس کی محنت کرے اس کی مشق کرے اس کے مشق کے لیے ذرا اپنے ماحول سے نکلنا چاہیے کہ اپنے ماحول سے ہم نکلیں اور دوسرے ماحول میں جا کر کے جماعت کے ماحول میں جائیں جماعت والوں کے ساتھ چلیں جماعت والوں کے ساتھ بیٹھیں جماعت والوں کی بات سنیں اور ہمارا ذہن پکا تین ہی بن جائے پھر خود بھی ہم نمازی بنیں گے دوسروں کو بھی نمازی بنائیں گے خود بھی دین پر چلنے کی کوشش کریں گے دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی کوشش کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دشمن کا لفظ ہے دشمن دشمن تو آپ جانتے ہیں ایتے ہیں دشمن میں جو دال ہے یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے دنیا مال دولت یہ ہماری دشمن ہے اگر ہم اس کے اندر ڈوب جائیں دشمن ہے کہتے وہ ٹائم نہیں ملتا دن رات پاگلوں کی طرح پاگل رہتا ہے یہ دوسرا ہے شین شین شیطان ہے شیطان تو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہمارے بابا آدم علیہ نبینہ ولسلۃ السلام, و السلام ان کے دل میں وسوسہ ڈالا یہ درخت بہت اچھا ہے کھانا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نہیں کھا رہے تھے حضرت ہوا نہیں کھا رہی تھی لیکن شیطان کے بار بار کہنے کے وجہ سے اس درخت کی محبت پیدا ہو گئی جب کسی چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آدمی پھول جاتا ہے اور اس کی طرح لپکتا ہے اس کی طرف پیس جاتا ہے جیسے گرمی کا موسم ہو انڈیا پاکستان میں سخت گرمی ہو روزہ ہو تو آدمی بھول جاتا ہے اور پانی پی لیتا ہے اس لیے کہ پانی کا سخت ہے تو بھول جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام آخر میں بھول گئے اور وہ درخت کھا لیا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ دنیا میں چلے جائے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت سے شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی ضروریت اور ان کی اولاد کو نہیں چھوڑوں اور میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں <کرنی> گا دوسرا دشمن شین و ماحول جو ہمارا ماحول ہے اس کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی خیر اور بہتری کا کام نہیں کرتا اپنے ماحول سے نکل جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو اپنی دکان کے ماحول کو اپنی فیملی کے ماحول کو زرد چھوڑ کر جماعت والوں کے ساتھ باہر جائیں گے پھر ہمارا ذہن کھل جائے گا اور ہم کہیں گے کہ سفید کیا ہے کالا کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور ہم کتنے پانی میں ہیں اور آخر میں جو دشمن میں نون ہے نون نفس ہے انسان کا نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے تو یہ, یہ بھی آدمی کا دشمن ہے یہ جو آدمی کے دشمن ہے ان میں ایک ہے اپنا ماحول ہے ماحول بدل جائے مسجد کے ماحول میں آدمی جائے باہر کے ماحول میں آدمی جائے جمع کے ماحول میں جائے آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے وہ تین کی طرف آتا ہے حضرت ثمامہ ابن اصال رضی اللہ عنہ غیر مسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو راستے میں پکڑا اس لیے کہ دشمن تھے پہلے سے ان کو لایا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے سامنے پیش کیا رسول اللہ وسلم نے فرمایا ان کو مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ لو تاکہ بھاگ نہ جائے ان کو باندھ لیا تین دن مسجد کے ماحول میں رہے مسجد کا ماحول دیکھا صحابہ کرام کو دیکھا صحابہ کرام کی حاجدی کو دیکھا صحابہ کرام کی اخلاق کو دیکھا مسجد کے ماحول میں تین دن رہنے کے وجہ سے رسول اللہ وسلم نے فرمایا ان کو کھول دے کھول دیا کھولنے کے بعد فرمائے حضرت مجھے غسل کرنا ہے ایک بار میں گئے وہاں غسل کیا واپس آ کر یہ کلمہ پڑا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسجد کے ماحول کی اتنی برکت تھی تو اس لیے میرے بھائیوں جماعت والی یہی کہتے ہیں کہ ذرا اپنے ماحول سے الگ ہو جائے اور دین کی کام میں لگ جائیں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ پوری فیملی کے اندر پورے ماحول کے اندر دین کو زندہ فرمائیں گے بہرحال میں مولانا محسن صاحب اس بات کو انشاء اللہ پورے فرمائیں گے اور میں نے یہی باتیں آپ حضرات سے کی اور باقی جو احادیث میں نے سنائی ہے اور, اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل مولانا انگلش میں سنائیں گے اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ بھی انگلش میں آپ کو گے